سدا نے جلائے ہیں آگہی کے چراغ تمہارے پت کے سمندر کا ایک شناور تھا وقار دین تیری شخصیت پہ نادا ہے کہ تم نے جتنا قائم رکھا شریعت کا حضرت مضری احمد اللہ ہے کہ شخصیت ہر حوالے سے ہمارے لیے باعثِ فخر ہے حضرت مغری رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے حوالے سے حضرت کے کچھ نقوش کو اجاگر کرنے کے لیے میں دعویٰ دوں گا شیخ الحدیث حضرت مولانا سید محمود میاں صاحب نامر برکاتوں شیخ الحدیث و محتمی جامعہ مدنیہ جدید رائبین لاہور کو کی تشریف لائیں اور حضرت مغری رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے حوالے سے ہمارے سامنے کچھ نقوش اجاگر فرمائیں آتم اس دنیا کی خدمت کے حوالے سے بہت بڑے بڑے حضرات گزرے ہیں اور انہوں نے قربانیاں بھی دی ہیں اور اس دور میں بھی موجود ہیں اور دین کے مختلف شعبوں میں دین کی خدمت رہے ہیں قربانیوں کی, زر... کی ضرورت پیش آتی ہے تو قربانی میں پیش کرتے ہیں حضرت حسین رحمت اللہ خیال ہے جس دور کے گزرے گے اور ان سے کچھ پہلے ان کے استاد حضرت شیخ الندر احمد اللہ رحم اور اسی طرح حضرت نگولی حضرت نوکری اور حضرت حادی صاحب صاحب سے بھی جو پارش رکھنا جس طرح, طرح دور میں یہ حضرات کپڑے کے اعتبار سے اپنی جیانت کے اعتبار سے علمی مرتبوں کے اعتبار سے بلند تھے اسی طرح اور بہت سے حضرات بھی علمی اعتبار سے حدیث کی خدمت کے اعتبار سے ففا و پتوں کے اعتبار سے بہت بلند بلند لوگ بزرے بل تب بھی معلوم ہے ان کی خدمات اور یہ صدر ہے اور ان کو ان کی قبروں میں اللہ تھا اس پر بیشمار اجت یاد پر مارنی ہوگی ان اللہ ہندوستان اللہ کی سرزمین سمجھا جاتا ہے بڑے بڑے اور رہائش کے بعد گزرے ہیں کسی نے ففا کے میدان میں خدمت کی کسی نے حدیث کے میدان میں کی کسی نے تشریف و تعریف میں کسی نے تعلیم اور تعلق میں لیکن حضرت مدن رحمت اللہ علیہ اور ان کے استاد ال رحمۃ اللہ علیہ ان حضرات کو جو ایک ممتاز مقام حاصل ہوا اس کی خاص وجہ ہے اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ انگریز نے جب یہاں تسلق قائم کیا اور خلافت ختم ہو گئی تو اس کے ساتھ ساتھ اس نے تعلیمی تسلق بھی قائم کر لیا تجارت پر بھی اپنا تسلط قائم کیا معیشت پہ بھی اپنا تسلط قائم کیا طور پر تعلیم کے میدان میں اس نے اپنا تسلق اس انداز میں کیا اور ایسے نظریات کا پرچار کیا اور نظریات کے پرچار نے خود مسلمان رائے کار کریں وہ یہ کیا کہ مذہب اور سیاست کا الگ چیز میدان میں اس نے پرکشی چیزیں پیدا کی مسلمان کو اقتصادی طور پر برحال کر کر اپنے تعلیمی رات سے تو مستقبل مستقبل کے روشن ہونے کا ذریعہ فرار دیا جس کی وجہ سے خود بخود مسلمان جو کہ بہت زیادہ بستی میں مختلف حدود سے پڑ چکا تھا وہ اس طرف کھینچتا چلا گیا اور اس میں وہ ایک خاص انداز میں ذہن شادی کرتا چلا گیا اور وہ ذہن شادی اتنی صورت سے اور اتنی قوت سے ہوئی کہ اس نے مذہبی لوگوں کے ذہن کو بھی متاثر کرنا مناسب کیا کہ وہ ذہن ان کے دل و دماغ میں اٹھ گیا اور آج تک نکل نہیں سکا آپ دیکھتے ہیں کسی مسجد میں کسی خدیب کی کسی امام کی خوبی نمازیوں کی نظر میں یہ ہوتی ہے کہ یہ بڑا بڑا مانس ہے اور کبھی سیاست پر بات نہیں یہ صرف روزے کی بات کرتا ہے یہ صرف نماز کی بات کرتا ہے عبادت کی بات کرتا ہے احتقاب کے فضائی بیان کرتا ہے روزوں کی فضیلت بیان کرتا ہے تاکہ ناپاتی کے مسائل بتلا دیتا ہے بے شک کی اچھی باتیں وہی نہیں ہے اس میں اگر سوال مل رہا ہے اس کو اس میں بھی کوئی شک نہیں لیکن اس کے اندر ایک میٹھا ذہن شرائط کیے ہوئے اسے ذہن کوئی نہیں سمجھ رہا یہی وجہ ہے کہ وہ وہی ایمان خطی جو آٹھ سال دس سال پندرہ سال سے ان کی خدمت کرتا ہے انہیں دین کے مسائل بتاتا ہے جب کسی وقت سیاست پر بیان شروع کرتا ہے کسی موقع پر तो किसी मस्जिद के खुने से आवाज आती है कि मोनी साहब इस करने मौलना करेंजिद है ये बात नमाज पढ़ने वाला उसके पीछे नमाज जो पढ़ता है जिस पर उसका अदर एहतराम करना वाजिब है ये उसके इमाम है उसका मजहबी पेशवा है ये उसका मजहबी मुख्तः ये मुख्त جب سیاست کی بات آتی ہے تو وہ اسے کہتے ہیں کہ تم میری قیادت کرو میں تمہاری قیادت کروں گا تم میرے قائد نہیں ہو تم میرے قائد صرف نماز میں روزے میں حج میں زکات میں پاکی ناپاکی زکات کے کچھ مسائل بس اس میں تو ٹھیک ہے لیکن سیاست میں اس کے بعد کیونکہ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے ہم مذہبی خریدے کے لیے آئے ہیں مذہبی خریدے یہاں آگرہ کر رہے ہیں لہٰذا یہاں صرف مذہبی بات ہو سیاسی بات ہے دلی بات کہتے ہیں تو دوسرا بھی اس کی تائید کرتا ہے تیسرا بھی اس کی تائید کرتا ہے سوائے دو چار کے سب اس کی تائید کرتے ہیں اور وہ مجبور ہوتا ہے کہ اپنی بات کو معبوب کرے اور یہ مقبول کو پوچھیں اب یہ نمازی کہتا ہے ہی بہت اچھے عمل سے کہہ رہا ہے کہ اللہ کا گھر ہے اور مسجد ہے بھی چل رہا ہے یہاں سیاسی چیز نہیں ہونی چاہیے لیکن اگر سیاست ایسی بات کرے کہ جس میں کابروں کے سیاسی اصول بتلائے تو پھر دوسروں کو مناسب ہو لیکن اگر وہ کابروں کے سیاسی اصول نہیں بتلا رہا اسلامی اصول بتلا رہا ہے اور یہ بتلا رہا ہے کہ اگر یہ چیزیں نہ ہوتی تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام قائم کیا وہ کیسے قائم <سلام> نبی علیہ السلام وسلام نے ایک دفعہ ایک دستروانہ کروایا چھاپہ مار کروائی تھی کمانڈو <سلام> ایکشن छापमान कारोवा के नाम आता है उसका तस्वूर सिपाही है, तस्वूर <Thursday of the night> है, है, से दौड़ सकता है चल सकता है मुक्के चला सकता है लेकिन वो वज्ला नहीं होगा लेकिन वो तो सहाबाद की जमात थी वो सारे सूफिया इनाम की जमात थे اور بات احمد اللہ کی جناب تھی جن کو آپ نے کمانڈو ایکشن کے لیے بھیجا اور وہ جب گئے تو کامیاب کاروائی کر کر واپس آئے اور وہاں پہ ایک سردار کا سنا ابھی نو سا اس کو گرفتار کر, کر, رفتہ کر, کر آج کے زبان میں اسے کہا جاتا ہے کہ بہت بڑی دہشت گردی ہے ایک جنہ انسان کو عام کر کے اٹھا کر لے گئے لیکن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کارروائی کے لیے صوفیہ کرام کی ٹیم بھیجی جو صوفیاؤں کے لیے سب صحابۂ کرام آج اگر کوئی صوفی ہے تو فیل آج اگر کوئی آب ہے تو میرا ہے تو میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے اس میں سے جس کی پیروی کرو گے ہدایت پانچ نہ کرنے کا سہادی بھی بات آنے والے افطار اور افداد جتنے ہیں وہ اس کی جوتی کی کھاد کے برابر کی جماعت کو رسول اللہ صلی اللہ, اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا اور انہوں نے اسے آغا کیا اور اٹھا کر لیا علیہ السلام مسجد نبی میں لائے وہ کاجر تھا بڑا سردار تھا اسے لاد کر ستون سے باندھ دیا باقاعدہ جیل نہیں تھی حکومت قائم ہو چکی نبی علیہ السلام حکومت قائم پر مار تھے جس کا دردہ پورے عرب کو عرب درج رہا تھا اس کے تردبے سے لیکن نبی علیہ السلام نے جیل قائم نہیں جیل تھانا نہیں ہے کابل میں ثبوت ہوتا ہے امریکی فوجیں آتی ہیں سب سے پہلے تیل خانہ بنتا ہے بہت بڑا اس کے لیے رٹیل لگا رہا ہے گھادوں میں بھر کر آ رہا ہے اور اندار میں بنا اور فلاں جگہ بنا فلاں جگہ بنا بہت بڑے بڑے تیل خانے بنائے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی تک کوئی تیل خانہ نہیں کھایا کہتے ہیں کہ اسلام میں دہشت گردی ہے اگر اسلام میں دہشت گردی ہو تو سب سے پہلے تو تیل خانے کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور مارنے کے لیے دنجال کی ضرورت ہوتی ہے, کرنے کے لئے کی ضرورت ہے. اور سردار ہے دیکھ رہا ہے نبی علیہ سراب کو تشریف لائے پوچھا مائنڈا کے یار تمہارا تمہاری کیا رائے ہے اس نے کہا ان تب تب تلزہ کریں اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو ایسے آدمی کو قتل کریں گے جسے قتل کر دینا چاہیے حق بنتا ہوں میں نے ایسی چیزیں کی کیونکہ وہ نبی علیہ السلاط اسلام کے خلاف پورا پوندہ مہم کرتا تھا بہت بڑا میڈیا سین قائم کرتا نبی علیہ السلاط اسلام نے صحافت کو کبھی مولت نہیں منفی صحافت کو کبھی مولت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں جنہوں نے مولانا نہیں, نہیں. مسلحت سے کام نہیں بے شمار واقعات جن لوگوں نے ضد صحافت کی قیادت کی اور اسلام کے خلاف منفی پر کو وڈا کیا نبی علیہ صلاح اسلام نے فوری طور پر ان کے خلاف سخت نہیں کاروائی کی نشرف کا واقعہ اسی طرح ہے ابو ابو رات ایک تھا بہت بڑا پیسہ سچ کرتا تھا سرمایہ سچ کرتا تھا اسلام کے خلاف اور پورے عالم عرب میں اس نے میڈیا کا وہ جال اچھا رکھا تھا نبی علیہ السلام کی مدن متحدوں میں اور افاق کی تعریف میں لیکن ندی علیہ السلام نے اس کے خلاف فوری کارروائی کر دی اب سنام ابھی اساق کو لایا گیا سے پوچھا وہ جانتا تھا کہ میں مجرم تو ہوں اس نے کہا تب تل تب تلتا اگر آپ قتل کریں گے تو ایسے آدمی کو قتل کریں گے جسے قتل کرنا چاہیے بادشاہ اسے دھمکی بھی اس کا ایک مطلب دھمکی بھی ہے کہ اگر آپ قتل کریں گے تو ایسے آدمی کو قتل کریں گے جس کے قتل کا بدلا لیں گے لیا جائے گا جس کا قتل ہلکا نہیں ہے اس, گا, اس کا قبل کا بڑا وزن ہوگا اس کا خون بڑا کچھ وہ انتونی ان کو نہیں ہمارا شا کر اگر آپ میرے سوال انعام و اکرام کا معاملہ کریں گے مجھے چھوڑ دیں گے تو ایسے آدمی کو چھوڑیں گے جو آپ کے اس شامل کی قدر ہے میں آپ کے اس معاملے کی قدر وہ ان کو ان کا تری فصل اس طرح کو مار اور اگر آپ مجھے چھوڑنے کے لیے مان چاہتے ہیں تو جتنا مان چاہے مانگیے سوال کے لیے لے لیا جائے میں علیہ السلام اس کی کسی بات کا جواب نہیں دیا نماز کے لیے تشریف لے گیا دنیا کی کائنات کی سب بڑی عظیم و غریب جیل میں قید تھا وہ ایسی جیل تھی وہ دن رات دیکھ رہا تھا کہ یہ صاحب آپ پانچ کی نماز پڑھ رہے ہیں شبی بنتی ہیں ایک امام ہوتا ہے اس کے ساتھ کوئی اور امام نہیں ہوتا سب اس کے پیچھے کھڑے ہوتا اور ایک ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں اور پھر وزو کرتے کر ہیں ناپاتی کی حالت میں کھڑے نہیں ہوتے وزو کر کے چلے آ رہے ہیں اور ایک صف میں کھڑے اور اطاع اور نماز ادا کر رہے ہیں اللہ کی ہم وہ دیکھ رہا تھا کہ ایک طرف نبی علیہ السلام کا تخت ہے چارپائی ہے جس میں نبی علیہ اللہ کے پاس نفود آ رہے ہیں ملکی اور غیر ملکی اور آپ ان کی گفتگو بو سن رہے ہیں اور انہیں سوالات اور ان کے معاملات حل کر رہے ہیں ساری دنیا کی سیاست کس مقصد کی چھت کے نیچے ادا کر رہے ہیں نبی علیہ صلاف اسلام پر پھر اس نے یہ کہا لشکر کے جو ہیں کمانڈر ہی رسول بھی, جی بھی ہے وہی میں قید بھی ہوں اس چھت کے نیچے عبادت خانہ بھی ہے وہاں پانچوں کی نماز بھی ہو رہی ہے اسی چھت کے نیچے سفارت خانہ بھی ہے جہاں ساری دنیا کے سفارتی امور ہو رہے ہیں اسی چھت کے نیچے سیاست بھی ہو رہی ہے اسی چھت کے نیچے سارے گرنا ہی بیٹھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ سالارے عالم ہیں اور انہیں ہدایات دے رہے ہیں اور بھیج رہے ہیں اور اسی چھت کے نیچے امن بے معروف ہونا ہی عمل بھی ہو رہا ہے اسی چھت کے نیچے قاضی قابل التوار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سپریم کورٹ کائن ہے اور وہاں پر آپ کی اور قتمی فیصلہ ہوتا ہے اور صاحبہ سے بس الگ یہ منظر وہ دیکھ رہا ہے سارے مناظر اس کے سامنے پھر اس کو کھانا کھلایا جاتا ہے تو کھول پہ جاتا ہے پھر اسے پیشاب کا تبادلہ ہوتا ہے تو وہ پورا کرایا جا رہا ہے پاکستان کے ایک جیل کمانڈروں نے کسی نے بتایا کہ وہاں پر چھوٹی سی جگہ میں کئی سو ڈیڑھ سو دو سو قیدی تھی اور قیدی کو یہ تھا کہ ڈھائی منٹ میں بی تو باہر اگر ڈھائی منٹ سے ہوتے تھے تو جیسا وہ اسی طرح نکلتے تھے اور یہ ان کو سزا دی جاتی ہے مسلمان مسلمان کو یہ سزا دے رہا ہے وہاں مسلمان کافر کے ساتھ اس نے سلوک کر جا کے ضرورتیں بھی پوری ہو رہی ہیں اور ساری دنیا کا نظام چسپا دیکھ رہا ہے پر بندہ, وہ کی تھی, ان کا کا پرہا ہے اور دیکھ رہا پچھلا خاکہ ہے اس خاتے تک اب جو بھی خاکے ہی جو ہیں جون کے ذہن کے خاتے بھولنے شروع ہو گئے سات ہونی شروع ہو گئی نئی چھاپ پڑنی شروع ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علّائے گیا تمہارا کیا رائے ہے تمہاری اس نے دل وہی تین آپ نے پھر کوئی بات نہیں کی اور سے شیپ لے گئے اپنے معاملات مسوم وہ اس جیل میں سارے منظر دیکھتا رہا ایسی جیل تھی جسے وہ جاری بھی نہیں رہ سکتا تھا کیونکہ اگر اسے کسی جیل میں بند کر دیا جاتا تو ایک بھی ایسا ماحول ہوتا تو وہ سوچ سکتا تھا شاید مجھے متاثر کرنے کے لیے مصنوعی ماحول قائم کر دیا گیا ہے تاکہ میرے ذہن پر اثر ہو میری سوچ کو بدلا جائے اسے کھڑے اور سچے اور حقیقی ماحول دیا تھا تاکہ اسلام کی سبھی تصویر کو دیکھے سارے دن آیا رسول اللہ یہی بات گے تو میں اور صاحبہ کو حکم دیا جو سان اس کو چھوڑ چھوڑ دیا گیا وہ چلا گیا باہر نکلا وہاں کہیں باپ تھا وہاں پانی تھا وہاں جا کے نہ دھویا تو رو ہوا کوئی اس کا پیچھا نہیں کوئی کوئی خطرہ محسوس نہیں کر رہا وہ یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ کوئی پہرے دار ساتھ کرے مجھے اپیل تک پہنچائے گی رات میں مجھے کوئی نقصان نہ پہنچے گا نظر ایک اصول بتا دیا اسلام کا کہ اسلام میں اگر بچہ یا عورت بھی کسی کو امان دے دے تو فیلڈ مارشل پر بھی لازم ہوگا کہ اس امان کہنا کہ <تصفح> <تصفح> جی نبی علیہ السلام حکم دے دیں یہ اسلام کا بہت بڑا اصول ہے ایسا اصول ہے کہ آج کی اس دنیا میں کسی کا جو مہذب دنیا کہلاتی ہے ان کے لیے اصول نہیں سے چھوٹ دیا، وہ گیا نہایا دھویا اور نہا دھو کر واپس آیا نسیح نبی میں آپ کے نبی علیہ السلام کی بات کہنے کا تھا اس نے جلنا پڑا اور اس اسلام کا اعلان کیا نبی علیہ السلام نے اس کے ایمان قبول فرمایا اس کے علاوہ اس نے ارد کیا کہ جب آپ کے دستے میں مجھے اٹھایا تھا کمانڈو <سلام> ایکشن کے لیے اپنے عمرے کے لیے جا رہا تھا آخر بھی عملہ کرتے تھے وہ <سلام> اپنی جو پکڑی ہے ہوتا تھا <سلام> بترکتے تھے انہیں پوچھتے تھے سفا پر مروا پر اور ادھر سب تو اس نے کہا کہ میں تو اس جا رہا تھا تو اب جناب کیا نبی علیہ السلام نے محسوس پہ جاؤ تم کرو اب تو مسلمان ہو گیا اب تو عمرہ مسلمانوں والا کبھی وہ گیا عمرہ کب میں گیا جب عمرہ کب میں پہنچا تو وہاں اس طرح پہنچی کسی مکے میں انٹیلیجنس تو ہر جگہ تھی نبی علیہ السلام نے بھی انٹیلیجنس آٹھ تک رکھی تھی تو مکہ مکرمہ اور ہر طرف کی خبر نبی علیہ السلام کو لے اور جب انٹیلیجنس کا آدمی آتا تھا تو سوفی ہوتا تھا سوفی اور آٹھ یعنی صحابی رسول رضی اللہ عنہ، وہ جب آتا علیہ السلام اس سے علیحدہ ملاقات کرتے کسی کو شریف نہیں کرتے کیونکہ انٹیلی شعبہ ادارے الگ تنہائی میں جاتا اس سے سب کچھ سنتے اور اسے فرماتے کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ یہ انٹیلیجنس کا آدمی ہے یہ کون ہے اور کس لیے آیا غیر محسوس انداز میں اس سے کفیہ قرما بات باتیں سن کر اس سے بہت زبردست نظام وہاں بھی اس طرح پہنچ چکی اب جب یہ وہاں پہنچے تو وہاں پہنچ کر انہوں نے کہا پتھر نے پوڈیش سے کہا سوبھو تانا جی تو گدین ہو گیا باپ دادا کے کو چھوڑ کر نے کہا کہ نہیں ہوا اسلام میں داخل ہوا ہوں سلامتی میں آیا ہوں رسول صلی اللہ یہ کہہ کر کے کوئی اور شاید بات ہوئی ہوگی ابھی اس میں اتنا یاد رہے کہ ترقی ہوئی ہوگی تو اس میں انہیں دھمکی اس نے کہا میں عمرے کے لیے آیا ہوں اگر تم ٹھیک رہے صحیح ہے ورنہ میرے رات کا جہاں ہے میرا قبیلہ وہاں سے تمہاری شارہ گزرتی ہے تو تمہاری تجارتی شارہ کاٹا اور ایک دان گندوں کا مت کے اب یہ قوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاصل کی الگ حکومت قائم کر کر آج مسجد میں وہ امام کتنا بڑا داری نمازی ہوتا ہے نا کی وجہ سے کہتے ہیں ایمان صاحب سیاسی بات مت کیجیے یہاں جبکہ کافل دیکھ کر آیا اور اثر و سیکھ کر رہا ہے رہا علیہ السلام میں وہیں مدرسہ ان کا وقت ہے سب کا وہاں تعلیم بھی ہو رہی ہے اور بین الاقوامی یونیورسٹی اس زمانے میں پہلی ہے اس میں کالے بھی اس میں گولے بھی اس میں شام اس میں یہ یمن کے لوگ بھی اس میں افشر کے لوگ بھی اس میں مطلب اور مختلف علاقوں کے لوگ بھی یہ سارے کے سارے پڑھ رہے ہیں فلم حاصل کر رہے ہیں وہ بھی دیکھا میں نے اس نے کہا کہ اگر تم نے انہیں مجھ سے معاملہ ٹھیک نہ کیا تو تمہارا اشارہ بند کر دوں گا حتہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اجازت دی اس نے ہی کیا اس نے جا کے بند کر دی شاہ. اب جب بند کی تو قید پڑا تو انہوں نے وقت دیکھا بھیجا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رکھنے آپ کا مہربانی واسطے دیسمے دی خدا کے لیے آپ ہمارے رشتہ دار ہیں کچھ نہیں تو قبیلہ تو آپ کئی ہے اور یہ وہ جیسے چاراک لوگ کیا کرتے ہیں کہ کرتے تھے اس طرح کے واقع بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت دی اور وہ تو دیا ان کو کہ تم ان کا راستہ کھول تو راستہ کھلا ورنہ اس نے بن آج مسلمان کیوں ذلیل ہے آج مسلمان کس لیے ذلیل ہے کہ ورنہ کی جو قوت ہے ورنہ کی قوت وہ مسلمان کے ہاتھ میں اس کی مثال میں دیا کرتا ہوں ہمارے علامہ قائم محمود صاحب جانتے ہیں آپ سے انہوں نے اپنا ایک واقعہ سنا کہنے لگے کہ میں مکہ کر گیا وہاں میں گاڑی میں سفر کر رہا تھا ٹیکسی لی میں نے مجھے جلدی تھی وہ نوجوان ٹیکسی آرام سے چلا رہا میں اس سے کہتا تیز چلاؤ مجھے جلدی وہ وہ گراج سے چل کر کہنے لگے میں نے اسٹو یہ بات نہیں تھا میں تیز چلاؤں مجھے بہت جلدی ہے وہ گراجی تیسری جگہ پہ کہنے لگی کہ میں نے اسے طرح روک لے کے تا تھا طرف ورنہ لے اس میں طرف روڑ کے دیکھا لوگ اسے روکنے کا ورنہ کیا مانی اسے کہ ورنہ پہ کسی میں ہی تو اب مسلمان کے پاس ورنہ کی یہ قوت ہے نبی علیہ السلام نے غورر کی وہ حکومت سکھائی تھی حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے امت کو یہی سبق سکھایا آ جس نے انہیں ممتاز مقام دیا کہ بے شک تم حدیث پڑھاتے ہو بے شک تم مدر سے کام کرتے ہو بے شک تم بہت بڑے محدث میں پڑھتی لیکن دین اس وقت حکر کے داؤں ترے دبا ہوا ہے اور ورنہ کی یارتی تم سے چھین چکی ہے لہٰذا ورنہ کی قوت جب تک تم واپس نہیں لوگ مسلمان زندگی میں عجت زندگی نہیں گزارے یہ چیز حضرت شک ال رحمت اللہ علیہ نے سکھائی یہی سبق حضرت مل رحمۃ اللہ علیہ چلے گئے دنیا سے اور یہی سبق ان کی چھوٹی ہوئی جماعت پاکستان میں جمی علماء اسلام سکھا رہی ہے ہندوستان میں جمیعۃ اللہ نے سکھا رہی ہے بنگلہ دیش میں جنوع علماء جن بنگلہ دیش سکھا رہی ہے پوری دنیا کی اسلامی مملکت میں اس طرح سے دماغ کہیں نہیں موجود ہے یہ ہمارے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے اس دماغ کی اگر ہم قدم نہیں کریں گے تو ورنہ کی قوت ہمارے ہاتھ نہیں آ سکے گیانے کے پاؤں کے نیچے رائے بالکل کچرا ہی جاتا رہے گا یہاں تک کہ جب تک کہ تھانہ آپ کے پیر کے نیچے نہیں آتا تھانہ میں کچلتا رہے گا اپنے پاؤں کے نیچے لاؤ کے پاؤں سے نکل آؤ اور کی قربت تمہارے پاس ہونی چاہیے جیسے کہ سمان ابھی نوشان نے دی اسی طرح وہ آپ کے سامنے پڑے ہیں تو شاہ رضی اللہ تعالیٰ کو کہا ابل نے انہوں نے ورنہ کی دھمکی دی کیونکہ وہ ورنہ کی وہ والی تھی علامہ صاحب صای وردہ نہیں ہوتی اگر علامہ صاحب والی بننا ہوتی جو وہ خود بتلا رہے ہیں کہ اب اس حال میں آ گئے کہ ہمارے پاس یہ ورنہ کی دھمکی رہ گئی ہے کافی دھمکی کام ضرید ہوتے رہیں گے حضمت علی رحمۃ اللہ عی سکھایا کہ خلافت اسلامیہ چھیننے کا مطلب تم سے ورنہ کہ قوت چیننی تھی وہ چین گئی نمازیں پڑھتے رہو تمہیں انگریز کچھ نہیں کہے گا ککر کچھ نہیں کہے گا روزے رکھتے رہو تمہیں کچھ نہیں کہے گا نمازیں پڑھو روزے رکھو مسجد میں جاتے میں سیدھا فون لے جاؤ باہر آؤ تو گھنٹہ فون آؤ ککر پہ اس پر کوئی خراب نہیں ہے ککر جب بر نکتا ہوگا جب اس کی کی طرف دیکھو بلیر کہہ چکا ہے برطانیہ کا کہ اس کرسی کی طرف ہم مذہب کی قوتوں کو دیکھنا برداشت نہیں کریں گے ہماری جنگ ان کے خلاف جاری رہے گی اور ہم مدرسوں کے وطوق کو جب تک ختم نہیں کر لیں گے چین سے نہیں بیٹھیں بیٹھنے کے لیے کولم ہے دوسری طرف ہماری تختی ہے کہ ہم دینی مولس دینی پیشوا جب مذہب کی بات کرتا ہے وہ آئی جس سے مذہب کو عزت نصیب ہو تو خفر کا کھودا ہوا شہر جو ہمارے دل و دماغ کو زہریلا کر چکا ہے ہم خود بولتے نہیں نہیں یہ سیاسی بات کی حالت کرے حالانکہ وہ مذہبی بات ہوتی ہے سیاسی نہیں ہوتی ہے اللہ ہم اور آصف کو دین کی سمجھ سمرتا فرمائے اور ان بزرگانے دین کی قربانی کو قبول فرمائے اور ان کی برکا سے متوقع فرمائے اور ان کی خدمات اور جو ان کے راستے پر چلنے والے ان کی فرق کی توقع تھے واپس روانہ الحمد للہ